وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی <تصفيق> لوگ سچے پکے مسلمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں ایک نکتے کی طرف یہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں عجیب بات لکھیے یہ میں مفتی صاحب کی عبارتیں اس لیے پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں خود کہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگوں کو ویسے بھی کافر کہتے ہیں تو مفتی محمد شبی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں ہم سب کے باپ دادا کے بھی استاد ہیں ہمارے ابا کے بھی استاذ ہیں یہ ٹھیک ہے کیا فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا اولا المومنون حقا یعنی یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ در اصل منافق ہوں بظاہر اسلام کا دعوی رکھتے ہوں یعنی وہ لوگ جو مہاجر بھی نہیں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی نصرت بھی نہیں کرتے ان کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی یہ عبارت ہے میں دوبارہ چاہوں تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں فرما رہے ہیں کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں مکمل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں معلوم نہیں کہ مسلمان ہیں یا نہیں کیونکہ یہ احتمال بھی ہے یعنی یہ امکان ہے کہ دراصل یہ لوگ منافق ہوں نہ تو ہجرت کرتے ہیں نہ تو نصرت کرتے ہیں بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوں ہاں ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہجرت بھی انہوں نے نہیں کی ہے اور کوئی مہاجر کوئی مجاہد ان کے پاس آ جائے تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں کی کوئی گارنٹی کوئی ضمانت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے بہت خطرناک بات ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مہاجر بننے کی توفیق عطا فرمائی اور انصار بھی بننے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں الحمد ہم سب سے پہلے انصار بنے پھر مہاجر بنے اور جن مسلمانوں نے ہماری نصرت کی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ وقت ہے کہ مجھے ابھی وزیرستان کے انصار کا تذکرہ کرنا چاہیے لیکن بات بہت لمبی ہو گئی ہے اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں بطور خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمانوں نے جس طرح مہاجرین کی خدمت کی ہے شاید کہ اس وقت دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی پھر قبائل کے مسلمانوں کا نمبر ہے کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے شاید کہ پورے پاکستان کے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کی پھر وزیرستان والوں کا نمبر ہے وزیرستان والوں نے جو خدمت کی ہے شاید کہ قبائل والے اور پاکستان کے تمام مسلمانوں نے اتنی خدمت نہیں پھر جنوبی وزیرستان کے مسلمانوں کی باری آتی ہے کہ جنہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے پورے پاکستان کے مسلمانوں نے پورے قبائل کے مسلمانوں نے حتیٰ کے شمالی وزیرستان کے مسلمانوں نے بھی اس طرح خدمت نہیں کی ہے لیکن شمالی وزیرستان کے مسلمان مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں یہ بیان سن کر دراصل یہ تو مراتب ہیں نا اب بڑا بھائی جو ہے وہ تو بڑا ہی ہوتا ہے نا چھوٹا بھائی ناراض ہوگا اس لیے بڑے بھائی کو ہم بھائی جان نہ کہیں تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی نا بڑا بھائی تو بڑا ہوتا ہے چاہے چھوٹا بھائی جتنا بھی مالدار ہو چاہے جتنی بھی محبت کرنے والا ہو جنوبی وزیرستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جہاد پاکستان کو شروع شروع میں جو طاقت پہنچائی جو تقویت پہنچائی جو تعاون انہوں نے کیا جو نصرت انہوں نے کی یہ ایک تاریخ ہے اور شاید یہ تاریخ بیان کرنے کے لیے مجھے اپنا وقت بھی نکالنا پڑے گا اور یہ سب کچھ بیان کرنا پڑے گا جنوبی وزیرستان کے وزیر اور محسود قوم نے اور خصوصی طور پر پھر محسود قوم نے جو قربانیا اللہ کے راہ میں جہاد پاکستان کو ترقی دینے کے لیے دی ہیں یہ تاریخ میں ریکارڈ ہے شمالی وزیرستان کے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ خدمت کی ہے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں لیکن فدائیوں کی فہرست جب سامنے لائی جائے تو جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے فدائیوں میں سب سے زیادہ فدائی سب سے زیادہ فدائی محسود قوم کے ہیں حالانکہ محسود قوم تعداد کے اعتبار سے وزیر قوم سے بہت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود قاری حسین محسود اور آج بھی الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان کی قیادت ہمارے انصار محسود قوم کے آتوں میں ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے ان کو عزت دی ہے لہم مخفرت ان ورث کریم تو اس میں حسد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے مسلمانوں کو سچا پکا انصار بنائے اللہ تعالیٰ پورے قبائل کے مسلمانوں کو سچا پکا انصار بنائے اللہ تعالیٰ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے مسلمانوں میں نصرت کا مقابلہ کروائے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نسرت میں اور ان کو بہترین انصار بنائے واللہ العظیم طاہر جان شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کے انصار کی صفات اور خصوصیات مدینے کے انصار کی صفات اور خصوصیات ہم نے وزیرستان کے انصار میں دیکھی ہے تب من ویمان قبل مہاجرین سے وہ محبت کیا کرتے تھے مدینے کے انصار وزیرستان کے انصار بھی اسی طرح تھے اور آج بھی اسی طرح ہیں مدینے کے انصار اسی طرح تھے کہ وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر مہاجرین کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے وزیرستان کے انصار بھی اسی طرح تھے حتیٰ کے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ بمباری ہوئی ہے اور گھر مکمل تباہ ہو گیا ہے تو انسار آ کر رو رہا ہے مہاجرین کے سامنے تو مہاجرین پریشان ہوئے کہ یار اس کے گھر کو کیسے بنا کر دیں گے تو انصار نے آ کر کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا دوسرا گھر نہیں ہے کاش کہ میرا دوسرا گھر ہوتا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دیتا اور اس پر بھی بمباری ہوتی اور اللہ مجاجر دیتا تو ایسے انسار اس زمانے میں آپ کو کہاں ملیں گے یہاں تو تھوڑا سا بم پھٹ جاتا ہے کہیں پر تو لوگ مہاجرین کے پیچھے ڈنڈے لے کر پڑ جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہاں پر بم پھٹ رہے ہیں. وزیرستان کے انصار عجیب انصار تھے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل ثواب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے یہ وزیرستان کے جو انصار ہیں محسود پھر وزیر پھر داوڑ پھر چھوٹی موٹی قومیں ان کے اندر ہیں انہوں نے جو خدمتیں کی ہے وہ اس تاریخ میں نادر ہیں کسی نے بھی ان کی طرح خدمت نہیں کی کسی نے بھی ان کی طرح خدمت نہیں کی اللہ تعالی ہمارے انصار کو خوش رکھے جو کچھ دنیاوی نقصانات ان کو ہوئے ہیں اللہ تعالی اس کا بہترین نعم البدل ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے آخرت میں بھی آتا فرمائے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ جل جلالہ زبردست محبت پیدا فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقه محمد وصحب اجمائن سبحان وسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ